بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مئی 2020 سبق نمبر 4 ضابطوں کے اندر اگر شروع کلام میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جملہ آ جائے چاہے وہ جملہ اسمیاں ہو یا وہ جملہ آ آ فیلیا ہو یعنی شروع کلام میں معرفہ ہو اس کے بعد جملہ یا جملہ فیلیا آ جائے تو وہ جو معرفہ ہے وہ مبتدا بن جائے گا اور ماں بعد جو پورا جملہ ہوگا نا وہ خبر بن جائے گی مثال کے طور پہ دیکھیں الل... اللہ احادن ہو اللہ احادن ہوا ہوا ضمیر ہے ہم جانتے ہیں معرفہ ہے اس کو مبتدا بنائیں اللہ احادن یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پورا جملہ جو اب یہ خبر بن جائے گی ہوا کے لیے اسی طرح اللہ یہدی اللہ یہدی من یشاء اللہ یہدی من یشاء اللہ لفظ اللہ یہ کیا بنے گا یہ مرتز بنے گا مارفا ہے یا دِیمئی یشا یا یہ دیمئی اشا دیکھیں جملہ فیلیا بن رہا ہے یہ پورا کا پورا جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر بنے گا اللہ لفظ اللہ کے لیے مرتض کے لیے تو تمدہ خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریاں بن جائے گا تو یہ بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے مرتدہ خبر کی اس میں سے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نہ صحیح فرمائیں باقی عام الحمد اللہ اللہ